الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الله. بسم الله الرحمن الرحيم يطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العليم صدر الدين صاحب پیر الطريقة سيد محمد قدق الإشار سائر مغزة السلام عليكم ورحمة الله قد مختصر لرصاة اجتماع محدومی حضرت سید آسین شریف اس موقع ساتحالات ایک بات آیت آیت آیت اللہ نبی والوں سے دوستان اس آیت تفسیر و تعبیر بالکل لیکن کچھ لوگ اس مبارکہ ایس ایسا مطلب لیں کہ جس نال آج آج یا نبیا برابر یا خدا دا برابر یا مبارکہ بالکل واضح ہے یہاں پر ہسر کون سا ہے صفت کا پر موسوخ کا صفت پر ہے کوئی کو نہیں پتا یہ جو کہ ہو جلا چاچا ہے اللہ کو یہ اتارے اس تو مقصد تکلیف چ رکھنا نہیں آئے نے شبا نہیں سمجھنا اپنے واسطے اللہ تعالی کی طرف کوئی بوجھ نہیں سمجھنا یہ تعریف پاک کرنا سامان ہے اپنے کرم کرتے ہیں کیا مطلب یہاں چلنا تھوڑا کام ہے اگوں اخلاق اتر فرمایا جا رہا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ رکھنا مقصد نہیں پریشان کرنا مقصد نہیں اس تو صرف اچھا مقصد ہے کہ تاکہ تین پاک ہو جاؤ رکھنا مقصد بندہ خزار چل پاک کرے گا پاک ہو جائے گا اس پاک لگ زہر مناسب ہوں گل ویک کان کٹے اٹھتے جا رہے ہیں لنگڑ لنگڑا لگا تو مناسب चोरों का यार बनना होोर बनना पैना बेटी बना लगे इसे तरह पाका दा यार पाक का यार बनना होक बनना पैदा है रब हर पाक को व्डा पाक है हमारी یعنی میرا دل دقص یہ ہوگا تمہیں سیاپے نہیں رکھنا مقصد ذریعے ہی تمہیں پاک ہونا ہے کیونکہ لیڑا پاپ ہونا پانی دے بندہ پاپ ہونا حکم اتارے لہذا اللہ اے اے تبو جی نقام دس ہیں اللہ تعالی حکمل اللہ فرماد پہ نبی اپنے گھر والی سے فرماد اگر تم دنیا کی زندگی اور اور, اور, اچھے اور اچھے طریقے اچھے سے اللہ تعالیٰ اگر کرسٹ یعنی دنیا دیاں طلبگار ہو سکتا یعنی وسنا تو صرف اللہ رسول آخرت ہی تلبگار رہ رسول اللہ اگر اتو اشارہ لیا جائے تو پتا لگتا ہے نبی نبی تعلق رکھن فرما گھر والی اگر تڈے کسی نے بےحی کا کام کیا کرے گی نا دیا زیادہ ہے جی تسا گلتی جزا د ساندوں نہ ڈر کدھر سانہ باغ گنا دو سزا نہ د سیا سوڑا اپنے نبی والی نبی لہذا لہٰذا سختی بہتی واسطے نہیں کیونکہ جنہیں دور ہے جنا کو اللہ سزا یہ سمجھ رہے کہ سید گناہ کرے بھی نہیں ہونا یہ پروار ہے اچھا رشتہ نبی بولو مسلمان مسئلہ مسئلہ سید حسن حسن حسین پاک دا تعلق رسول پاک جڑتا ہے ستیجہ بولو تو ہے <تد>? آخر ہزور شاہدادی پیدا جو ہوئے ہزور باقی بیٹیاں پیدا ہوئی نے وہ کہ واسطے پیدا ہوتا مطلب بیستا ہے جی بیوی دا واسطہ ہے تو ہوں یہ دسو جنہ دے واسطے رسول پاک جنت دی اما جی نو فرما رہے کو فرما رہے اگر عذاب خلیفے کی اولاد گنا کرو گے جنہیں دوجے سجا دیا گا دیا گا جی دیا گاڑوں دگنی تا کیونکہ لوگوں کی نظر اللہ کہ دنیا ہوں ایجدی بن گئی بادشاہ جہرا بادشاہ نہیں وہریاں سزا اللہ کا مام جی سن دین امام دین الدی سرکار کے پتر فرماتے نے کہ بھائی سانو ایسا چڑھایا کرو جم دور کوئی بندہ کرے لکھ کا بزرگ فرما نے جی اتنے گنا ہونا سزا جانی ہے مل جانی ہے اگر برائی بتی تو معلوم ہویا لوگ شہدوں نے برباد کیا خوشامدار جو باقی برائئی نے خراب ہونے رسول پا کرسول بنی ہزار کسی کھاتے یعنی جنہ دی وجہ رسول پاک ملی جس وجہ دار جانا وجہ دار رسول پاک کی پیدا ہونا کسی کھاتے سب کچھ اولاد سوچنے گل آلہ ہے میںلہ گل بن گئی میں سزا بھی دگنی پیر پچھو کو سجا دگنی اہل بیت جو کوئی ٹیک بنے گا تو دگنی لکھا دوسری بندہ رسور اوتار لگتا ہے درجہ چلن دو وہ بھی انہاں شرات چلے وہ بھی انہاں چلے محنت برابر ہوے اجر دوگنا ہوے کیدا سید کیوں اے رسول پاک نسبت تے قرب اگے اگر پرہزگار جی پہزگار نہ مطلب ہزور والے تو ہو رہا ہے مط اس چکر چو اے دو کہ تسا جو پلیتی اللہ پرہیزگار روپئے جی پرہیزگار نہیں رو گے گندے کام کرو گے تو گندے بن جاؤ گے چنگے نہیں رہے گے سنگا ہو جائے سید چنگے سیم کر تو کچھ یاد رہے ہو شانور سٹوڈیو جدی فلمیں پڑھتے ہیں لاہور شیر گڑھ وہ وہ بھی تے سیدی ہن اون دے انوکھی تے کیا کرنے ہر گتے سنجری اڑن بند نہیں او کنجرمل او کنجر کرنا او کلا جدی سٹوڈیو اپنا کنجر خانہ اپنا اللہ قرآن نے فرمایا سردگار بنو گے تھے ہونا بنو گے جیسے دوسرے جگہ دی خوش آمد کر کے انہوں نے اپنے نانے تو بہاروک کرانا کمینے <سؤال> شاہ <سؤال> رسول کی سچی گل نانے کریب کر دینا یہ سید کے غلام تو کی کرو کو کرے لچکدار لہجے اگر اس طرح گل کر لیا پال والا اترائی ہو سکتا ہے تاکہ اگلے کسی قسم کی لالچ بلے کمینے پیدا نہ ہوا کمینا گل سمجھا یہ مطلب یہ نکلیا بی وہ بول مجب لہجہ لگنا جاسے دل جے مجبوری نونا عورت اس لہجے بولے موبائل بٹائی تو سبق یہ بول رہی لکھ لالا سکول کمی سبق ماوشا دو مجبور بولنا اپنے اگلی کرو نماز اللہ نہیں اللہ فرج بنتا ہے میری گل سمجھے یہ ہسرے پچھلے اللہ پروا رہا ہے تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر پاک رہو گی اگر پھر میرے ساتھ یہ صاف بتا رہا ہے کہ اہل بیت کو تطہیر تب ہی ملے کہ جب وہ شریعت کی پابندی کریں گے اور خوشی کے ساتھ اس کو تنگی اپنے لیے پریشانی اپنے واسطے نبیاں برابر نے یا خدا شریف نے قرآن <Sanlzz> قرآن جی پتا مکیاں کر سلطان رائی کا دربار بنیاد پٹی بچے جس اگر اگر رندا رندا वो वो سور نہو بنیا نماز بنیا برداشت گاؤں جو مرضی چاچ بنا لو اسی طرح بڑھ جاتا ہے یعنی پیڑا جی شراب جنا کرتا ایک جمیا بھی شراب داں میںزیدمانے میری گلو زمانے سارے مرید ہو جاؤ گے میں سچی گل نہیں پر جمران خان قرآن بھی تیرے پچھان بھی برے کرے گا تاریخ کر رہا ہے برائی برے میری گل نہیں سمجھدی میرے دوستو اللہ صرف یہ فرمانا چاہتا ہے ہیں بوٹی کولنا لے انہاں نے کوئی سمجھ اللہ دا کی فرما ہے قران یہ فرما ہے تبو نماں نماں او میاں کہ انفراشی دا بیان جو یہ رہے پیا گئے کیا تو ہس رہے ہس رہے کی کی دا اللہ یہ نے پیچھے ایٹے لمبا بیان فرمایا احکام فرماد اللہ کا تو یہی رادہ ہے کیا مطلب کہ یہ جو احکام دے رہا ہے وہ کا صرف اتنا ارادہ ہے وہ اضلی رادہ نہیں ہے جہاں تک بچے یہاں پر ارادے سے ارادہ شرفی ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ یہ پسند کر ہے کہ تمہیں کرے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کی پابندی بابند کرو اگر تم کرو گے تو اللہ کو صرف یہی پسند ہے تمہیں میں رکھنا پسند نہیں رکھنا تمہیں پریشانی میں رکھنا پسند پریشانگ کرنا مقصود نہیں پاک کرنا مقصود بالکل جو مانا میں کر رہا ہوں یہی مانا صاحب روح الا میں کر رہا ہوں یہی مانا خالی مظہری اور ہمارا ہمارا دین وسط ہے افراد و تفرید سے خالی ہے لہذا بی یہی مانا سمجھا اسی ہے باقی رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر کے نیچے اپنے شہزادوں کو لانا جمع فرمانا مولا علی کو سید کو جمع فرمانا اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کا کیوں کہ پہلا بیان جتنا ہے وہ حضور گھر والیوں سے بات کر رہا ہے نا حضور کی حا جب آپ جبکہ مقصد خالی نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمع فرما کر یہ امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے کہ یہ آیات پچھلی اگرچہ میری گھر والیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن میں نبی اپنی چادر کے نیچے ان کو لے کر تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی شامل ہیں اور یہ جو, جو فرمایا کہ یہ میرے اہبی اور یہ خاص ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ جب شریعت پر چلنے سے تو ہم میری گھر والیوں کو پاک کرتا ہے پاک کرنا چاہتا ہے تو اے اللہ یہ میرے کون سے زیادہ قریب ہیں تو اے اللہ یہ بہت, بہت بڑے خاص, خاص ہیں لہذا ان کو, ان کو با جو, با جو با ہے وہ شریعت, شریعت کے ساتھ شریعت شریعت جو پاک پا کرنا با با با ہے رکھے لہذا یہ شریعت دے چلن تے پاک پاپ اے شریعت دے چلن تے پاک ہو فتحرف فرمایا یہ ہے پلیت نہیں ہوا اگلے آنے کا جس چکو پانی مار لینا چاہیے اللہ سونا ہے نفس سے <سلام> قدسیہ ہی لیکن اللہ پاک دی شریعت اور احکام انہاں دے تے چلن تو بگاڑ ایویں سمجھو کھاندا رہیا جو کچھ لگ گیا ہے او اللہ پاک کرنا چاہندا ہے اور پاک کرنے نال ہونا ہے نبی دی شریعت اُتے کرے گا اللہ پاک سبحان اللہ اس دے واسطے بھائی مانال سوئے تواڈا غوث پاک میران غوث پاک جن وجرے نے سالا چیڑے پیتے بہاول شیر قلندر ستر سال بیٹھے سال جمدان لاكی درجے جی چل کے مزید اگ ٹورنا معصومیت نہیں کسروا چاہتا ہے کہ جہاں کسرا ہیں وہ چلو شراب جنا چلو گے وہ کسر دور ہو جانگی اور اس میں کلام کرنا یہ اللہ تو مستقبل چاہتا ہے اس کا مطلب ہے ماضی میں نہیں چاہا کون بے وبو کہتا ہے یہارے گا یہ حال اور پھر اس میں حقیقت کیا ہے حال ہے یا استقبال یا دور مذہب تو بھائی مطلب تو یہ بنے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ مطلب تو نہیں ہے اصل میں چاہا پھر تم کا یہ ہوتا یہ تو گزارے بات نہیں جب یہ کا ہے تو سے پوچھو کہ ارادہ تو اللہ تعالیٰ کا اصلی ہے جب اصلی ہے تو سیگا تو یہاں مظاہرے کی بجائے ماضی کا ہونا چاہیے تھا اور اللہ کا مزار ہے ارادہ تو اس کے لیے ابتدا نہیں ہے اصلی تو کیوں فرما رہا ہے پھر تو زارا سے ہے جہاں ہے اراد پر ارادہ شری ہے اس کے لیے ماضی ہار مستقبل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفات جو ہے وہ زمانے نہیں وہ زمانے سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفا بس قرآن بولو بولو بولو بولو ہے کانا کس سے اللہ علی اس کا اگر ترجمہ کریں تو پھر مانا بنے گا اللہ علم حکمت والا تھا کانا است یہاں پر یہ مانا نہیں اللہ ہے انجری میرے بھائی جیسے کانا وہاں پر ماضی کے لیے نہیں کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا نہیں اگر صفت ہوتی تو زمانی نہ کہیں گے کہ یہ ارادہ شرعی ہے یعنی اللہ یہ پسند فرماتا ہے نبی شرارا چل چل چل